فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ پس اے میرے نبی آپ جان لیجئے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیے اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اور اللہ تم سب کی نقل و حرکت اور اقامت و رہائش سے خوب واقف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ گزشتہ آیتوں میں جب ایمان و کفر اور توحید و شرک کا فرق واضح کر دیا گیا اور دونوں کے نتائج بھی بیان کر دیے گئے تو اے میرے نبی آپ ٹھیک سے اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے کہ اس اللہ کے سوا جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے کوئی دوسرا معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے پس آپ اسی عقیدے پر جم جائیے اس سے سرے مو انحراف نہ کیجیے اور اپنے رب سے اپنے لیے مغفرت طلب کرتے رہیے تاکہ آپ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو یا کبھی کبھار ترک اولہ کے لیے مغفرت طلب کرتے رہی اور اپنے رب سے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی مغفرت طلب کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے امام بخاری نے کتاب الدعوات میں ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے رب کے حضور توبہ کرتے رہو میں دن میں ستر بار سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں اور کتاب و میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھتے تھے اللہم مغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما علنت وما اللہ انت اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اگلے پچھلے پوشیدہ ظاہر اور ان تمام گناہوں سے معافی ماگی ہے جنہیں اللہ خوب جانتا ہے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو اللہ تمہاری پوری خبر رکھتا ہے دن اور رات کی ایک ایک گھڑی میں تم کیا کرتے ہو کہاں رات گزارتے ہو اس سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے یعنی تمہارے ہر قول و فیل سے باخبر ہے اور قیامت کے دن تمہیں ان کا بدلہ ضرور چکائے گا